جی اب پوچھے صاحب صدق صدقہ فطر کا طیل کس طرح کیا اسی روپئے فکر سے ادا کر سد کا ادا ہو جائے گا یا ہر کسی کو آت کے مطابق ادا کرنا ہوگا بہت قریب کر دی آپ نے اصل میں اسپیکر یعنی صدقہ فطر کتنا ہے پرانے جو اوزان تھے وہ بھی ایک مختصر وہ ہے تھوڑا بہت اس میں فرق ہے سولہ چھٹانگ کا سیر ہوتا تھا اور تولے کے اعتبار سے اسی تولے کا سیر اور یہ تولہ جو ہے یہ بارہ ماشے کا ہوا کرتا تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا اس معاملے میں تحقیق یہ ہے دو, دو سیر تین چھٹانگ اٹھنی بھر تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ سوا دو سیر کہہ دیتے ہیں اب اس کو موجودہ اوزان میں اگر ہم ڈھال دیں تو اس میں تقریباً دو کلو دو سو گرام کے قریب ہوگا اور آپ فیصلہ وہ کریں جس میں کچھ غریب کا فائدہ ہو دس روپئے اور بڑھا دیں کسی نے نبے کا کسی نے اسی کہا آپ ایک سو روپئے دے دیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو دینا تو یہ ایک بات یہ اور دوسری بات جو میں بات کے پھیلنے کی وجہ سے نہیں بتا پاتا کشمش کا بھی فتیا دیا جا سکتا منقے کا بھی دیا جاتا تو جو مالدار لوگ ہیں ارب پتی کروڑ پتی وہ کشمش کے حساب سے دیں وہ منقع کے حساب سے دیں ہمارے جیسے عام لوگ جو ہیں وہ گھون کے ہوں کے حساب سے دیں اور اس حساب سے دیں کہ غریب کا اس میں زیادہ بھلا